الصلاة والسلام عليك يا نبي الله على يا نور الله اذان کا بیان فرض پنج گانا کہ انہی میں جمعہ بھی ہے یعنی نماز جمعہ کے لیے اور پانچوں فرض نمازوں کے لیے جب یہ نمازیں جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کیے جائیں ان کے لیے اذان سنت موقع ہے اور اس کا حکم مسل واجب ہے یعنی اس کا حکم واجب کی طرح کا گویا کہ اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گناہ ہوں گے یہاں تک کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر کسی شہر کے سب لوگ ازان ترک کر دیں ازان دینا چھوڑ دیں تو میں ان سے قطال کروں گا یعنی ان سے جہاد کروں گا اور اگر ایک شخص چھوڑ دے تو اسے ماروں گا اور قید کروں گا اس قدر اس کا سخت حکم ہے مسجد میں بلا اذان و اقامت جماعت سے نماز پڑھنا یہ مکرو ہے وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے اذان کے اوقات وہی ہیں جو پیچھے نماز کے اوقات ہم پڑھ چکے ہیں جب وقت شروع ہو جائے آزان کہی جائے قبل از وقت یعنی وقت سے پہلے اگر آزان کہی گئی تو اذان نہیں ہوگی اور اگر اذان کے دوران وقت شروع ہو جائے وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی اور اس نئے آزان میں وقت آ گیا آزان ابھی جاری تھی کہ وقت شروع ہو گیا نماز کا اس صورت میں بھی وہ آزان نہیں ہوگی آزان کا اعادہ کیا جائے گا دوبارہ ازان کہی جائے گی ایک تو یہ کہ وقت شروع ہی نہیں ہوا آزان دے دی مثلاً چھ بجے مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے ایک مثال ہے اور ازان کہی گئی پانچ بج کر پچپن منٹ پر اور پانچ بج کر انسٹھ منٹ پر آزان ختم ہو گئی تو یہ ازان نہیں ہوگی بلکہ اس ازان کو دوبارہ وقت ہونے کے بعد کہنا ہوگا دوسری صورت یہ کہ چھے بجے شروع ہو رہا اور ازان کہی گئی پانچ بج کے اٹھاون منٹ پر اور ختم ہوئی چھ بج کر دو منٹ پر تو دوران ازان مغرب کا وقت شروع ہو گیا لیکن یہ اذان بھی دوبارہ کہی جائے گی اذان وقت شروع ہونے سے پہلے کہی جب بھی دوبارہ کہی جائے گی وقت شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی جب بھی دوبارہ کہی جائے گی اور اگر وقت درمیان میں آ بھی گیا بال جب بھی دوبارہ کہی جائے گی ادان کا مستقب وقت وہی ہے جو نماز کا ہے جو پیچھے تفصیل سے بیان ہو چکا یعنی فجر میں روشنی پھیلنے کے بعد اور مغرب اور جاڑوں کی زہر میں جاڑ یہ سردی کو کہتے ہیں مغرب اور جاڑوں کی زہر میں اول وقت میں اور گرمیوں میں زہر میں تاخیر سے ازان کہی جائے اور ہر موسم کی اثر و عشاء میں نس وقت گزارنے کے بعد اذان کہی جائے لیکن اثر میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے وقت مقروب آ جائے یہ پیچھے تفصیل گزر چکی کا وقت مکرو کب شروع کا مستحب وقت کیا ہے اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مستحف وقت میں اذان نہ کہی گئی اول وقت میں اذان کہی گئی اور نماز مستحف وقت میں ادا کی گئی جب بھی درست ہے اگر اول وقت میں اذان ہوئی اور آخر وقت میں نماز تو بھی سنت اذان کی ادا ہو گئی پیچھے مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ فرض نماز کے لیے اور نماز جمعہ کے لیے اذان یہ سنت موکدہ ہے اب ان کے علاوہ دیگر نماز فرائض کے سبب باقی نمازوں میں مثلاً وطر نماز جنازہ عیدین عید الفطر کی نماز عید الضحی کی نماز نظر کی نماز سنن سنن رواطب سنت وہ ان سن سنتوں کو کہتے ہیں جو نمازوں کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے ظہر کے پہلے کی چار سنتیں ظہر کے بعد کی دو سنتیں عشاء کے بعد کی دو سنتیں مغرب کے بعد کی دو سنتیں یہ سنتیں رواطب کہلاتی تو سنت رواطب ہو گئیں یا تراویح کی نماز ہوئی یا نماز استثقا ہوئی چاشت کی نماز ہوئی کی نماز ہوئی خصوف کی نماز ہوئی یہ, یہ سارے کے سارے نوافل ہیں چونکہ اس لیے ان میں اذان نہیں بتر کی نماز واجب ہے لیکن اس کے لیے بھی اذان نہیں یا نظر کی نماز یہ بھی واجب ہے اس کے لیے بھی اذان نہیں فاسق اگر اذان دے تو کیا حکم ہے خنسا و فاسق خنسا یعنی جو نہ مرد ہو نہ عورت تیسری جو صورت ہوتی ہے وہ ہو یا فاسق اگرچہ عالم ہی ہو اور نشے والے جس نے نشہ کیا ہو اور پاگل اسی طرح نہ سمجھ بچے اور جم جس پر غسل فرض ہو ان سب کی اذان مکرو ہے ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے اذان دوبارہ کہی جائے اوپر بتایا نا سمجھ بچہ تو اس کا مطلب وہ اگر سمجھدار بچہ جانتے تو ہو جائے گی سمجھ والا بچہ اور غلام اور اندھے اور ولد الزینا اور بے وضو ان کی آزان صحیح ہے مگر بے وضو آزان کہنا مکرو ہے اور عوام میں بھی معیوب سمجھا جاتا ہے اذان دینے کا اہل کون جس طرح نماز پڑھانے کی بھی شرائط ہے اہلیت ہے اسی طرح ازان دینے کی بھی اہلیت کیا ہے اذان کہنے کا آہل وہ ہے جو اوقات نماز پہچانتا ہو اس کو نماز کے اوقات کی پہچان ہو اور وقت نہ پہچانتا ہو تو اس ثواب کا مستحق نہیں جو اذان دینے کے لیے ہے مستحب یہ ہے کہ معذن مرد عقل یعنی صالح، صالح پرہیزگار عالم بس سنتوں کو جاننے والا بالخصوص نماز ازان کی سنتیں اور آداب وی وجاہت اس کی ایک شخصیت ہو عزت و جاہت ہو اس کی مقام اور مرتبہ ہو لوگوں کے احوال کا نگران ذمہ دار اور جو جماعت سے رہ جانے والے ہوں ان کو زجر کرنے والا ہو انفرادی کوشش بھی کرتا ہو آذان پر مداومت کرتا ہو یعنی پابندی سے مستقل مزاجی کے ساتھ اذان دیتا مداوہ کرنا کسی فعل کو ہمیشگی کے ساتھ کرنا اور ثواب کے لیے اذان کہتا ہو اس کا مقصد ثواب کا حصول ہو یعنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو یہ ساری باتیں مستحب ہیں اگر مؤذن نابینا ہو اور وقت بتانے والا کوئی ایسا ہے کہ صحیح بتا دے تو اس کا اور آنکھ والے کا اذان کہنا یکساں ہے نابینا تو وقت کو صحیح طور پر دیکھ نہیں سکے گا پہچان نہیں سکے گا تو اس کے لیے رعایت کہ کوئی آنکھ والا اس کو وقت بتا دے تو اس کے لیے بھی اذان کہنا مستحب رہے گا کلمات اذان میں لہن حرام ہے مثلا اللہ اکبر کے حمزے کو مد کے ساتھ جیسے اللہ اکبر ہے تو اس کو مد کر دیا آ یہ غلط یا اکبر کے مد کو دراز کر دیا آ اکبر یہ بھی غلط یا اکبر میں جو با ہے اس کے الف کو بڑھا دیا اکبار تینوں صورتیں لہن کی ہیں اور یہ حرام خوران پاک میں بھی اس قسم کی غلطی اگر ہو جائے جس کو لہنے جلی کی غلطی کہا جاتا ہے حرام معنی بگڑے یا نہ بگڑے دونوں صورتوں میں حرام معنی بگڑنے کی صورت میں نماز بھی فاصل ہو جائے گی آزان کا طریقہ آزان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کلیماتہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر کہ جلدی جلدی نہ کریں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دونوں مل کر ایک کلمہ ہے سکتہ کریں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اتنی دیر تک رکے کہ جو ازان کا جواب دینے والے ہیں وہ آزان کا جواب دیتے رہیں سکتے کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے اور سکتے کا ترک مکرو سکتہ چھوڑنا یہ مکرو ہے اور ایسی آزان کا اعادہ مستحب ہے بہتر ہے پورے دونوں کل میں کہہ دے گا پھر سکتا کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح نہیں بلکہ دونوں کلمے کو گویا کہ ایک شمار کیا گیا اس معنی پر کہ یہاں سب کرے گا اگر کلیمات اذان یا اقامت میں کسی جگہ تقدیم و تاخیر ہو جائے تقدیم کہتے ہیں آگے بڑھنے کو تاخیر کہتے ہیں پیچھے ہٹنے کو تو کوئی کلمہ آگے رہ گیا کوئی کلمہ پیچھے ہو گیا تقدیم و تاخیر ہو گئی جس کو بعد میں کہنا تھا اس کو پہلے کہہ دیا جس کو پہلے کہنا تھا اس کو بعد میں کہہ دیا تو اگر اسی طرح تقدیم و تاخیر ہو جائے تو اتنے کلمات کو کیا کر لے صحیح کر لے سرے سے ایادے کی حاجتیں دوبارہ ساری کی ساری اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر صحیح نہ کیے اور نماز پڑھ لی تو نماز کے ایادے کی حاجت نہیں مثلاً اذان دے رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اکبر, اللہ اکبر اب یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے جو دو کلیمے ہیں یہ چھوڑ دیا اس نے بھول گیا آگے پڑھ لیا اشہد اللہ محمد رسول اللہ تو اس کو اب کیلے اذان دینے کے بعد بھی اگر یاد آئے تو اب کیلے دوبارہ ساری اذان لوٹانے کی حاجت نہیں ہے یا کلمات آگے پیچھے ہو گئے یہ آگے پیچھے ہونا ہے علی صلاح داہنی طرف مو کر کے کہیں صرف مو گمانا ہے یعنی چہرہ سینہ نہیں گھمانا سینہ بالکل قبلے کی طرف ہی ہوا علی سولہ داہنی طرف مو کر کر کہیا علی الفلاح بائیں جانے اگرچہ ازان نماز کے لیے نہ ہو اذان نماز کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی کہی جاتی ہے سخت آفت آ گئی انتہائی طوفانی بارش ہو رہی ہے جن, جن کا کسی پر اثر ہو گیا جادو ٹونے سے بچنے کے لیے مکان کے کونوں میں ازان دی جائے اس طرح دیگر اور بھی مواقع ہیں نماز کے علاوہ جن, پر جن کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو اگرچہ یہ نماز کے نماز کے لیے ادان نہیں کہی جا رہی لیکن پھر بھی حیا اللہ صلاح اور حیا الفلاح کہتے وقت دائیں بائیں اپنے چہرے کو گھمائے جیسے کہ بچے کے کان میں ادان کہی جاتی ہے تو یہ کوئی نماز کے لیے تو ادان نہیں کہی جا رہی لیکن پھر بھی حیا اللہ صلاح اور حیا الفلاح کہتے وقت چہرے کو دائیں اور بائیں گھمائے اور یہ پھرنا فقط منہ کا ہے صرف چہرہ پھرے گا سارے بدن سے نہ پھیرے پورا کا پورا اپنا سینہ نہ پھیرے صبح کی اذان میں یعنی فجر کی اذان میں حیا الفلاح کے بعد و خیر من النوم دو مرتبہ کہنا مستحب ہے اذان کہنے کا طریقہ یہ کہ اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخ میں انگلیاں ڈالے رہے یہ مستحب ہے صرف انگلیاں ڈالے رہے اگر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تو بھی اچھا اگر یوں بھی کر لیا جب بھی صحیح ہے اور اول آحسن ہے یعنی پہلا طریقہ کانوں میں انگلی ڈالنا یہ اچھا ہے بہت زیادہ اچھا ہے کہ ارشاد حدیث کے مطابق کیونکہ پہلا طریقہ حدیث پاک کے مطابق ہے اور بلندی آواز میں زیادہ معین اور آواز بلند کرنے میں یہ طریقہ زیادہ مددگار ہے مع مددگار کیوں؟ اس کی وجہ کان جب بند ہوتے ہیں تو آدمی ہے کہ ابھی پوری آواز نہ ہوتا ہے تو آپ کان پر انگلی رکھ کے دیکھیں گے تو اپنی آواز نکالیں گے آپ کو آواز کم محسوس ہوگی تو اس لیے کانوں میں سوراخ میں انگلیاں ڈال لیں تاکہ آواز بلند ہو سکے جس نے اذان کہی اگر موجود نہیں تو جو چاہے اقامت کہہ لے موزین صاحب جنہوں نے اذان کہی تھی وہ ازان دینے کے بعد نظر نہیں آ رہے ہو سکتا ہے استنجا وغیرہ کی حاجت پیش آ گئی ہو تو اس کے لیے مصروف ہو گئے تو اب جو چاہے اقامت کہہ لے اور بہتر یہ کہ امام خود اقامت کہے اور مؤزن موجود, موجود ہے تو اس کی اجازت ہے دوسرا بھی کہہ سکتا ہے موجود ہے دوسرا نہ کہے اس کی اجازت ہو تو دوسرا کہہ لے کہ اقامت یہ اسی کا حق ہے جس نے آزان کہی اور اگر بے اجازت اقامت کسی نے کہہ لی اور مؤزن کو ناگوار ہو تو ایسا مکروہ ہے اور اس کو ناگوار نہیں ہے تو مکروہ بھی نہیں ہے یہ بعض شخصیات یا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ پتہ ہوتا ہے کہ مؤذن سے اگر اس نے اجازت نہ بھی لی اور اس نے اذان کہہ دی تو موزن کو قطعی طور پر ناگوار نہیں گزرے گا مثلا موزن صاحب کے پیر مسجد میں تشریف لیا ہے اور انہوں نے اقامت کے لی اذان تو وہ دے چکا تھا تو موزن کو یہ ناگوار تھوڑی گزرے گا. وہ تو خوش ہوگا کہ آج پیر صاحب نے اقامت کہی اس طرح اس کا استاد آ گیا اس نے اذان کہی یا اس کا والد آ گیا اس نے اقامت کے لی تو اس کو ناگوار نہیں گزرے گا ناگوار گزرے گا تو اس کے لیے پھر مکرو ہے دوبارہ لوٹا تھا اس کو جو کلمات اذان کے تعلیم فرمائے گئے وہی کہے جائیں اس میں بڑوتری نہ کی جائے اشہد اللہ محمدن ابودہ اور یہ منقول نہیں ہے اذان کے لیے اذان کے لیے منقول کیا ہے اشہد اللہ محمد اور رسول اللہ یہ کہے جن صورتوں میں اذان کا اعادے کا حکم ہے تو کیا نماز کا اعادہ بھی کیا جائے گا ایسا نہیں ہے نماز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا کیا اذان و اقامت نماز پڑھنا مکرو ہے تو ایک آدھ دفعہ اگر اس نے عمل کیا تو برا کیا اور اگر عادت ایسی بنا لی ہے تو پھیلے حرام کا مرتبہ ہو رہا تو امام محمد فرما رہے ہیں تو سے قطع کروں کیوں میں یا بعض جگہ ایسی ہوتی جہاں کوئی مسجد نہیں ہوتی دور دراز یا ہم سفر پر روانہ ہوئے اور راستے میں بال پر گاڑی خراب ہو گئی تو وہاں نماز پڑھی یا ابھی جیسے کہ اسلام بھائی سیرۂ مدینہ میں جو تین روزہ اجتماع تو وہاں بھی ہوتی تو اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے کوئی حرج نہیں اس میں کہنا چاہیے اکیلے بھی اگر کسی کی نماز بالفرض رہ گئی جماعت کے ساتھ تو اسے بھی چاہیے کہ اذان و اقامت کہہ کر نماز پڑھے اس کے لیے بھی یہ اچھا ثواب ملے گا اس کو وقت شروع ہونے سے پہلے اگر اذان کہی گئی تو وہ اذان نہیں ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے اس اذان کو دوبارہ کہا جائے گا اکبرے یہ بھی لہنے جلی کی غلطی ہے لہنے جلی کی غلطی حکمت تو اس میں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ پرانے زمانوں میں میناروں پر اذان کہی جاتی تھی تو وہ موزین جو ہوتا تھا وہ مینار کی طرف اس طرف کرتا تو آواز اس کی اس طرف بھی پہنچ جاتی تھی اس طرف کرتا تو اس طرف پہنچ جاتا کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے صحیح طریقہ وہی ہے کہ جو مستعب طریقہ ہمیں تعلیم کیا گیا قرآن حدیث کی روشنی میں جو ہمیں علماء نے بیان کیا اسی کے مطابق ادان کہی جا کرتے کہ وہ اب ذرائع ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن عمل تو عمل ہی ہے وہ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مودی اللہ تعالیٰ عنما کہ اس قسم کے کئی واقعات ہیں کہ محض ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے وہ کام کیا حالانکہ اس کی کوئی بظاہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے تو وہ راستہ تھوڑا تنگ تھا تو آپ نے اپنا قد مبارک زمین کی, زمین کی طرف لے گئے جس کو ہم کہتے ہیں جھک گئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی راستے سے گزرے اب تو وہ سنگ نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ نے عطا مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے وہاں سے وہی انداز اختیار کیا اور حج و عمرے کے بارے میں ان کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عما کہ جب یہ حج و عمرے کے لیے جاتے تو جہاں جہاں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے پڑاؤ کیا تھا رکے تھے جہاں جہاں جس جس راستے میں نماز پڑھی تھی یہ بھی وہیں اترتے اور وہیں بالقصد حضور کی سنت کو ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتے پھر چل پڑھتے حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی جو چار دیواری کی عمارت ہے جس کے اندر داخل ہونا باعث سعادت تو ہے لیکن یہ موقع ظاہر ہے عام لوگوں کو بہت کم ملتا ہے یہ بڑے بڑے وغیرہ وغیرہ کے لیے کھولا جاتا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر یا کسی اور موقع پر جب خانہ کعبہ کے دروازے میں اندر داخل ہوئے اس چار دیواری کے اندر جائے تو چونکہ وہ عظمت اور مقام میں تو بہت بڑی جگہ ہے لیکن جگہ اتنی وہاں کشادہ نہیں ہے کہ کوئی صف بن جائے کچھ آدمی کھڑے ہو کر باقاعدہ نماز پڑھ سکے اتنی نہیں ہے کوکما ستون بھی ہیں جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور چونکہ وہ کچھ صاحبہ بھی ساتھ تھے پھر وہ واپس تچ... واپس باہر آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما نے حضرت بلال سے پوچھا یہ ساتھ گئے تھے کہ بتاؤ سرکار میں یہ کیا کیا تو حضرت بلال نے کہا کہ یہاں کھڑے ہو کر سرکار نے دو رکعت نماز پڑھی انہوں نے کہا اچھا خود بھی کھڑے ہو کر وہیں نماز پڑھ پڑھی متبع سنت اسی کو کہتے ہیں سنت میں حکمت ہے سنت میں عظمت ہے سنت میں برکت ہے آ, اگر بھول گیا تو خیر ون کے نا تو آزان لوٹانے کی حجت نہیں آزان ہو جائے گی کل میں شہادت کے وقت اللہ, الہ اللہ اللہ کے وقت انگلی اٹھانا کیسا یہ نماز میں تو جو آتی ہے تحیات میں پڑھتے ہیں اس میں تو یہ سنت ہے دیگر مقامات پر بھی ہمارے بزرگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور جس کو علوما اچھا عمل قرار دے وہ عمل مستحب کے درجے میں ہوتا ہے وہ یہ فرما رہے کہ بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے بچہ پیدا ہوا فجر کے وقت تو کیا اصلاح تو خیر و مین نوم کہیں گے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اذان جو بچے کے کان میں کہی جا رہی ہے وہ نماز کے لیے تھوڑی کہی جا رہی ہے تو اس میں اصلاح تو خیر و مین نوم نہیں کہا جائے گا بچے کے کان میں اذان چار مرتبہ کہیں جائے گی مستحب جو ہے سیدھے کان میں اور تین مرتبہ اقامت الٹے کان میں کہی جائے گی اور اگر ایک ایک مرتبہ بھی کہہ لی ایک مرتبہ اذان ایک مرتبہ اقامت جب بھی جائز درست ہے نہیں اگر اکیلا نماز پڑھنے والا اذان اقامت نہیں کہتا تو گناہ گار نہیں ہے عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اذان کے بعد نماز پڑھیں ضروری تو نہیں ہے وقت شروع ہونے کے بعد عورت ہو خواہ مرد ہو نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن بہتر یہ کہ اذان ہو جائے پھر نماز پڑھی جائے ورنہ اگر آپ نے ازان سے پہلے نماز پڑھ لی نہ لوگ کیا کہیں گے ارے بھائی ابھی تو اذان ہوئی نہیں ہے آپ نے نماز پڑھ لی میں لہن ہو تو حرام ہے تو جو ازان میں لہن ہوا اس کا واجب واضح مگر یادہ کیا جائے گا ازان کا یہ بھی میں نے اذان اگر غلط ہوئی یا سرے سے ہوئی نہیں اور نماز پڑھ لی تو نماز کے ارادے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ اذان کا برہ راست نماز پر ان معنی پر کوئی اثر نہیں ہے کہ اگر اذان نہیں ہوئی یا غلط ہوئی تو نماز مکرو تیری میں ہو جائے گی یا نماز میں مطلب کے کہ یہ معاملہ ہو جائے گا ایسا نہیں اذان بے وضو کہنا صحیح ہے یعنی آزان ہو جائے گی لیکن اس کو یہ اذان دینا یعنی بے وضو کو اذان دینا مکرو ہے یاد ہے کہ حاجت نہیں یعنی یہ فاسی کے مولن جو ہے وہ اگر اذان دے دے بالفر اس کی اذان کا ایادہ بھی مستحب ہے فتح و رضی شریف میں اعلیٰ حضرت نے اس کو مستحب مندوب قرار دیا مندوب کے معنی مستحب عدینا. بچے کے کان میں جب اذان کہی جائے گی تو کیا کہ کان میں انگلی دال کی اذان کہی جائے گی کہ ایسے ہی اذان کہی جائے گی ممکن ہو تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے اگر ممکن نہ ہو تو پھر ظاہر ہے جو مجبور ہے وہ معذور ہے اگر ازان کا وقت بچے کے کان میں جس وقت اذان کہی جائے اس وقت مکرو وقت کیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اذان کہہ رہا ہو کیا وہ بھی انگوٹھے چن سکتا ہے اذان کہنے والا اس وقت انگوٹھے نہ چنے اس کو ایک عمل کے لیے کہا گیا وہ کر رہا ہے عمل وہ کر لے پھر اس کے بعد بھلے رہے اللہ اکبر کہتے وقت جو لام کو دراز کرتے ہیں اس کا کیا حکم صحیح ہے اللہ اکبر صحیح ہے سلو حبیب میٹھے میٹے اس لائن پہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے انشاء اللہ